صبح اللہ الرحمٰ قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغت اذا صلحت صلح الجسد الو و اضا فصدت فصد الجسد الو الکلب اوکم قال صلی اللّہ علیہ وسلم رب شراہ صدری ب یسرلی عمری وحلالقطم السانی یفقہ کولی ربی یسر ولاۃ عصر و تم الخیر آمین یا رب العالمین نبی کریم صحم کا ایک خوبصورت فرمان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ الفاظ پہ ذرا غور کریں اور الفاظ کے حوالے سے جو میں سوالات کروں ان کے جواب دیں ہیں آپ کا جواب دینا انشاءاللہ اللہ یہ مجھے بتائے گا کہ میں جو محنت کر رہا ہوں اس کا الحمدللہ پھل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ نے فرمایا انا انا سے سٹارٹ کیا آپ نے جی انا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں حرف تاکید ہوتا ہے انا کہاں پر استعمال ہوتا ہے جملہ اس میں شروع میں آتا ہے کیا کرنے کے لیے آتا ہے زور پیدا کرنے کے لیے ماشاءاللہ زور پیدا کرنے کے لیے جب آتا ہے تو کیا کوئی تبدیلی بھی لاتا ہے یہ جی کیا, تبدیلی لاتا کیا تبدیلی لاتا ہے جی مفت کو منسوخ کر دیتا ہے اوکے جسے پھر اس انا کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو یہ نہیں چھیڑتا یعنی اس کے مرفو ہی رہنے دیتا ہے اوکے تو الحمدللہ للہ انا آپ کے سامنے آ گیا آگے مجھے بتائیے اگلے الفاظ ہیں فل جسدی فل جسدی مرکب میں نے آپ کے سامنے بولا ہے مجھے بتائیے مرکب توصیفی ہے اضافی ہے اشاری ہے جاری ہے جاری, جاری, جاری, جاری ہے جاری کیسے پہچان آپ نے جار فی جار حرف جر سے پہچان لیا فی حرف جر حرف جر کیا کرتا ہے اسم کو مجرور کر دیتا ہے لہذا آگے الجسدی جو ہے وہ مجرور ہے تو فل جسدی کے معنی ہیں جسم میں تو ذرا لفظی ترجمہ کرنا شروع کریں ان بے شک فل جسدی جسم میں آپ کو گرامر آئے نہ آئے آپ کو انشاء اللہ تعالی ٹرانسلیشن آ جائے گی ان اللہ تعالی ٹھیک ہے لیکن میں پھر کہہ دوں لیکن لیکن میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کو یہاں لایا جائے یہاں لانے کے لیے یا یہاں آنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں یہاں آنے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ بس ترجمہ آنا چاہیے آپ کو آتا ہے باقی آئے نہ آئے نہیں دوسروں کو ڈلیور کرنے کے لیے صحیح ہے آپ کو یہاں پر آنا ہے اور آپ کو یہاں آنے کے لیے سب چیزیں جو کرنی ہے تو ابھی تک آپ ماشاء اللہ ٹرانسلیشن بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرمایا انا بے شک فل جسدی جسم میں جسد جسم کہتے ہیں نیا لفظ آئے گا تو اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا آپ نے فرمایا پہلے مجھے بتائیں مذغطن اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اس میں کیسے پہچانا آپ نے ڈبل حرکت سے پہچانا سمپل ڈبل حرکت جس کے آخر میں وہ اسم ہوتا ہے گولتا جس کے آخر میں وہ اسم ہوتا ہے دو علامتیں ہیں تو اس میں اب اس کے معنی ہیں لوتھڑے کے لوتھڑا لوتھڑا سمجھتے ہیں ٹکڑا ٹھیک ہے گوشت کا ایک ٹکڑا مجھے بتائیے مزح تن جو ہے یہ نکرا یا معرفہ نکرا ایکسیلنٹ یہ واحد ہے یا مصنع یا جمع واحد ہے یہ مزکر یا مونس ہے مونس ہے یہ مرفوع ہے یا مجرور ہے منصوب ہے ٹھیک ہے سب کچھ پتہ چل گیا آپ کو اب میں پھر بول رہا ہوں الفاظ اور جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں اللہ کے رسو نے فرمایا انا فل جسدی مضغتن بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے ہے تو آپ نے خود لگانا ہے جملہ سیاح میں یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے ازا ازا کے معنی ہوتے ہیں جب ازا کے معنی ہے جب ازا جانس اللہ جب ٹھیک اس کے معنی جب اگلا لفظ جو ہے آپ نے فرمایا صلاحت صلاحت لفظ جو ہے مجھے بتائیے ہم نے جو فیل ماضی کی گردان شروع کی ہے اس سے ملتا جلتا لفظ گردان میں کہاں ہے ذہبت چوتھا لفظ ہے اوکے جی تو اگر آپ سے میں سوال کروں کہ صلاحت کے روٹ لیٹرس کیا ہیں بتا سکتے ہیں سواد لام ہا اوکے اور یہ پورا جملہ ہے میں نے بتا دیا نا کہ گردان کا ہر لفظ ایک جملہ فیلیہ ہے اور جملہ فیلیا کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں دو کون کون سے فیل اور فائل فیل اور فائل فیل اور فائل فائل کیا ہوتا ہے مرفو ٹھیک اور ہم نے جو گردان کیا ہے اس میں فائل ہمارا ایک پروناؤن ہے جو کہ مرفو پروناؤن ہے مجھے بتائیے اس کا فائل کون سی پروناؤن ہے کو آپ نے کیسے پہچانا ساکن کے ذریعے سے ماشاءاللہ اللہ اب آپ کو چاہیے صرف سواد لام ہا روٹ لیٹرز کے میننگز کے کن میننگز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتائے گی ڈکشنری ڈکشنری آپ کھولیں گے سواد لام ہا کے آگے لکھا ہوگا اس کے معنی ہوتے ہیں درست ہونا درست ہونا آپ مجھے بتائیے صلاحت کا ترجمہ آپ کیا کریں گے وہ درست ہوئی وہ درست ہوئی اچھا پیچھے ذکر ہے لو لوتھڑے کا اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہوئی کیوں مزغہ عربی میں مونس ہے اردو میں مذکر ہے ہم اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے جب وہ درست ہوا جب وہ صحیح ہوا تو یہاں تک دیکھے آپ نے ماشاء اللہ ٹرانسلیٹ کر لیا تن یقین جسم میں ایک لوتھڑا ہے جب وہ وہ ہوا ہوا تو اگلے کو ذرا میں ابھی اسک کروں گا کہ آپ نے فرمایا سلحل جسد کلو پورا کا پورا جسم درست ہو گیا پورا کا پورا جسم درست ہوا پھر آپ نے فرمایا ازا فسادت فسادت پہچانے سے بھی چوتھا جملہ فیلیا فیل اور فائل کا مجموعہ فائل کون ہے ہیا کہاں سے پتا چلا تاسا سے فاسین دال بگڑنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اذا فسدت جب وہ بگڑا تو فسد الجسد جسد پورا کا پورا جسم بگڑ گیا آپ نے فرمایا کہ انا یقینا جسم میں ایک ہے ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ ازا جب وہ درست ہوا تو الجسد ہو پورا, کا پورا جسم درست ہوا بزا فسدت اور جب وہ بگڑ گیا تو فسد ال جسد پورا کا پورا جسم بگڑ گیا اور پھر آپ نے فرمایا اللہ سن لو آگاہ ہو جاؤ خبردار الا ہیا الکلب دا آرگن کلب ٹھیک ہے نا جس طرح نمازوں کے نام ال کے ساتھ ہیں نا تو یہ جو ہمارے آرگنس ہیں ان کے نام بھی ال کے ساتھ ہی ہم لیں گے ٹھیک ہے تو ہیا الکلب وہ لوتھڑا کیا ہے وہ دل ہے تو دل جو ہے ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر یہ ٹھیک نا یہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب اس میں بگاڑ آتا ہے نا پورا جسم بگڑ جاتا ہے کہتے نا دل نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا دل نہیں کر رہا یہ جب دل نہیں کرتا نا یا جب دل کرتا ہے تو ہی سارے آگے جسم کے معاملات جو ہیں ہوتے ہیں دل کرتا ہے آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو دل چاہتا ہے ٹھیک کان وہی سنتے ہیں جو دل چاہتا ہے پاؤں وہی جل کے جاتے ہیں جہاں دل چاہتا ہے ہاتھ ویسے ہی چلتے ہیں جیسے دل چاہتا ہے تو دیکھیں کتنی گہری بات کی ہے آپ نے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا نا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا یہ بگڑے گا تو پورا جسم آپ کا بگڑ جائے گا کوشش کریں اس دل کو صحیح ہی کر لیں یہ دل ہی اصل میں روح کا مسکن ہے اسے جتنا ہم پالش کریں گے پالش کریں گے پالش کریں گے زنگ آلود ہم نے حدیث بھی سنی ہے آپ نے فرمایا کے دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب پانی پڑتا ہے تو علاج کثرت و ذکر الموتی تلاوت القرآن سب چیزیں اللہ کے بتا دی ہیں قرآن نے بتا دی ہیں ہماری طرف سے کمی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے فیل ماضی ہم نے شروع کیا جی پچھلے لیکچر میں فیل ماضی فیل کی ایک قسم ہے عربی زبان میں فیل کی کتنی قسمیں دو کون کون سی ماضی مضارے ماضی میں زمانۂ ماضی کبر ہوگا مضارے میں حال مستقبل دونوں کبر ہوں گے اوکے جی ہم نے ماضی کی گردان سے سٹارٹ لے لیا ماضی کی گردان کا کیا مطلب ہے چودہ جملے آپ نے بنانے ہیں جو کہ جملہ فیلیاں ہوں گے اور جملہ فیلیا فیل اور فائل کا مجموعہ ہوگا فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا فائل ہمیشہ فیل کے بعد ہوگا فیل سے پہلے کبھی فائل نہیں آ سکتا رکھے گا کیونکہ اگر فائل کو ہم فیل سے پہلے لے آئیں تو پھر وہ جملہ فیلیا نہیں بنے گا جملہ اسمیا بن جائے گا بات سمجھ میں آ تو اس لیے فائل ہمیشہ فیل کے آگے ہی ہوگا کہیں فائل ہم نے ان چودہ جملوں میں ایک پروناؤن کی صورت میں دیکھا ہے اور پہچانا ہے اس کو کہ کون ہے فائل یا تو ہوا ہوگا یا ہوما ہوگا یا ہم ہوگا یا ہیا ہوگا یا ہما یا ہننا یا انتا یا انتما یا انتم یا انتی یا انتما یا انتنا یا انا یا نہنو اب آپ نے پہچاننا ہے انا کو کیسے پہچاننا ہے انا کو آپ نے تو سے پہچاننا ہے انتا کو کیسے پہچاننا ہے تا سے پہچاننا انتنا کو کیسے پہچاننا ہے تنہ سے پہچاننا ہے نہنو کو کیسے پہچاننے نہ سے پہچاننے کو کیسے پہچاننے واو سے پہچاننے ہنا کو کیسے پہچاننے نون پر نہ سے انتماں کو کیسے پہچان تما سے پہچاننے کو کیسے پہچاننا ہے تی سے پہچاننے کو کیسے پہچاننے الف سے پہچاننے اور ہما مونس کو کیسے پہچاننا ہے الف پلس تا الف پلس تا. تو یہ انشاءاللہ پہچان ہم کریں گے بار بار کریں گے پریکٹس کریں گے پکی ہو جائیں گی اب جب پہلے گردانیں کر لیتے ہیں کچھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر کام کے لیے جو عرب تین روٹ لیٹرز یوز کرتے ہیں نا, ان روٹ لیٹرز کو رٹ لینا ہے گردان نہیں رٹنی آپ نے گردان آپ نے بنانی ہے لیکن روٹ لیٹرز رٹنے ہیں آپ کے سامنے ایک روٹ لیٹرز آ چکے ہیں زالحابہ جانے کے کام کے لیے اوکے جی اب آپ کو یاد ہو گیا دوبارہ جب بھی کہیں جانے کا ذکر ہوگا اور میں آپ سے پوچھوں گا جانے کے لیے کون سے روٹ لیٹر استعمال ہوتے ہیں تو آپ نے ضالح بتانا ہے مجھے میری طرف دیکھنا نہیں ہے بتانا ہے مجھے اوکے جی لیکن جی اب ہم مزید کچھ روٹ لیٹرس جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور گردانے شروع کرتے ہیں جو پہلی گردان کون کرے گا ہمت کرے جی بسم اللہ اللہ بیٹھنا مسدر سے عربی زبان میں ماضی کی بیٹھنا مسدر کے لیے بیٹھنا کام کے لیے عرب جو روٹ لیٹرز یوز کرتا ہے نا وہ ہیں جی جیم لام اور سین اوکے جی اب میں چاہتا ہوں آپ جیم لام سین کو استعمال کرتے ہوئے ماضی کا پہلا جملہ بنا دیں ذرا جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے حرکتیں کون کون سی لگانی ہیں اور جو حرکت میرے پاس ہے نا وہ مجھ سے پوچھنی ہے خود نہیں بتانی ٹھیک ہے جی بسم اللہ نو no, نو no, آخر سے سٹارٹ کریں سب سے پہلے جو کامن ہے آخری حرف میں زبر کیوں کیونکہ فکسڈ ہے پہلے حرف پر کیوں نو فکسڈ ایکٹیو آئس ہے ایکٹیو آئس ہے فکس نہیں ہے کیونکہ پیسے وائس ہوگا تو پھر حرکت چینج ہو جائے گی یہ آخری حرکت چاہے ایکٹیو ایکٹیوائز ہو چاہے پیسے وائس ہو فکسڈ ہے پہلی حرکت ایکٹیو ایکٹیوائز میں زبر ہے پیسے وائز جب پڑھیں گے تو بتا ہوں گے کون سی ہے درمیان والا حرف ہے اس کی حرکت میرے پاس ہے ٹھیک ہے میں نے کہاں سے لی عرب سے آپ کو اپنے دے رہا ہوں اور اس کے بعد آپ بھی خود مختار ہو گئے تو عرب درمیان والے حرف پر حرکت یوز کرتا ہے زبر ہی تو پہلا جملہ بن گیا آپ کا جلسہ جلسہ کے کیا مانا ہے وہ بیٹھا اس کا فائل کون ہے فائل ہے شاہ بھائی فائل بتانا ہے آپ پروناؤن کے طور پہ ہوا اس کا فائل ہے کہاں ہے نظر نہیں آ اندر ہے کیونکہ پہلے میں ہوا اندر ہی ہوتا ہے آگے شروع ہو جی اس کے بعد جلسا سو ست جی ہاں اب یہ یاد رکھنا ہے چھٹا کیسے بنانا ہے پہلے کو کاپی کر کے آخری کو ساکن کر کے نور سے بنا لگا دینا ہے جلسنا جی اب جلس جلس کرتے ہیں جانا مجھے بتایا میں کہنا چاہتا ہوں میں بیٹھا تو کیا کہوں گا عربی میں جلسو ایکسیلینٹ میں بیٹھا اگر میں کہنا چاہوں تو بیٹھا جلستا جلستا اگر میں کہوں ہم بیٹھے جلسنا جلسنا بس یہ پہچان آپ نے کر لی تو قرآن کا فیل ماضی پورا قبر ہو گیا آپ کا انشاء اللہ تعالی نیکسٹ کردان ماشاءاللہ جی فروخت ہے مدد کرنے کے لیے تین روٹ لیٹر استعمال کرتا ہے نون سواد اور راہ جی مدد کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سے روٹ لیٹرز کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی فرو اب اس کو حرکات لگا کے پورا جملہ فیلیا بنانا ہم نے جی آخری پہ زبر کیوں فیکسڈ ہے یہ شروع میں پوچھوں گا بس دو تین سے پھر کنفرم ہے پہلے پہ زبر کیوں ایکٹیوائز کر رہے ہیں درمیان والے پہ یہ تو میرے پاس ہے یار درمیان والے حرف کی حرکت میرے پاس ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے پوچھیں میں نے عرب سے پوچھا تو اس نے بتایا جی زبر لگاتا ہوں میں نہ سرا ہو سکتی ہے اس یہی تو بتانا مقصود ہے کہ یہ فرق ہو سکتی ہے اس لیے جو فکس ہے انہیں ہم نہیں چھیڑیں گے جو فرق ہو سکتی ہے اس میں میں آپ کو, کو پوچھیں مجھ سے نصرہ جی گردان کرے شابش نسل اسے دیکھیں ہاں نصر نا اب نسر نصر کرتے ہیں نسر نہ ایکسیلینٹ میں کہنا چاہتا ہوں میں نے مدد کی کیا بھی ہوگی ایکسیلنٹ میں کہنا چاہتا ہوں ہم نے مدد کی میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے مدد کی دے ہیلپ دے ہیلپ نسر نسر نسر ماشاء اللہ نیکسٹ کردان جی ماویہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا عرب جو ہے داخل ہونے کے لیے دال خا اور لام روٹ لیٹر یوز کرتا ہے آخری اور کون سی حرکت لگاؤں پہلے پہ درمیان والے پہ زبر ٹھیک ہے انہیں پتا تھا تو اس لیے میں نے انہیں ایڈوانٹیج دیا ورنہ انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا داخلہ جی یہ اشارے بہت کام آئیں گے آپ کے ٹھیک ہے جب تک آپ ایسے ایسے نہیں کریں گے نا گھر والے آپ کو پاگل نہیں کہہ دیں گے اس وقت تک آپ کو عربی نہیں آئے گی یہ ذہن میں رکھ لیجئے جب آپ چلتے پھرتے ٹھیک ہے ایسے نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا عربی سیکھ رہے کلیئر ہوگی نا یہ بہت ضروری ہے معاویہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو داخل ہوئی دخلتی میں داخل ہوا تو داخل ہوا وہ داخل ہوئی وہ داخل ہوئی دخلت وہ داخل ہوا وہ دونوں داخل ہوئے وہ سب داخل ہوئے وہ سب داخل ہوئی تم دونوں داخل ہوئے دخل دخل تم دونوں داخل ہوئے وہ دونوں داخل ہوئے شابش تم, تم, تم سب داخل ہوئی تم سب داخل ہوئی دخل تم سب داخل ہوئے دخل تم ہم سب داخل ہوئے دخل نہ نیکسٹ نیکسٹ جی امیر تیار ہے جب داخل ہوئے تو اس نے باہر بھی نکلنا ہے باہر تو باہر ہونے کے لیے عرب خا را اور جیم تین روٹ لیٹرز یوز کرتا ہے آخری پہ زبر پہلے پہ زبر درمیان والے پہ شکریہ زبر ہی لگا آپ کو ایسی خوشی میں خا راجا شابش جی نہیں نہیں اسے دیکھیں اس لفظ کو دیکھنا ہے گردان میں دیکھیں گے تو مکس ہی گردان نکلے گی جس میں زال بھی ہوگا ہا بھی ہوگا با بھی ہوگا ٹھیک <تصفح> ہے نا جی اس لفظ کو دیکھیں کیونکہ سب کچھ اسی سے بنایا ہم نے ہاں شابش ہاں خرج نہ شابش اب خرج خرج کرتے جائیں ماشاء اللہ محمد جی شہباز سب عرب جو ہے وہ ظلم کرنے کے لیے زوا لام اور میم یوز کرتا ہے ٹھیک ہے آخری ار پہ زبر پہلے پہ درمیان والے پہ شکریہ زبر ہی لگا دیں گے زالامہ جی بسم اللہ میں نے ظلم کیا تو ربی انی ظلم تو ربی انی نفسی میں نے ظلم کیا ہم نے ظلم کیا ظلمنا نہ ربانہ ظلم تو نے ظلم کیا ظلمتا انہوں نے ظلم کیا انہوں نے ظلم کیا ظلم ماشاء اللہ جی عرب جو ہے وہ عبادت کرنے کے لیے آئین با اور دال روٹ لیٹرز یوز کرتا ہے آخری ارب پہ پہلے پہ درمیان والے پہ زبری لگا دے ماشاء اسے دیکھیں ادھر دیکھیں گے نہ کنفیوز ہوں گے آپ کے ذہن میں پکچر چلنی چاہیے کہ دوسرا میں نے الف لگا کے بنانا ہے تیسرا میں نے واؤ لگا کے بنانا ہے اوکے پہلی لائن ختم ہوگی دوسری لائن میں اس کے ساتھ تا لگا دینا پھر اس کے بعد الف لگا دینا ہے تا کے ساتھ پھر نور زبر نہ لگا دینا اسے ساکن کر کے پھر تا تما تم تی تما تم نہ شابش اسے دیکھیں ابادت اباد تا اب چھٹا والا چھٹا جو ساکن کر کے نون زبر نہ سے بن چھٹا اسے ساکن کرے ساکن کریں نا اسے ساکن تو کریں اسے ہاں ساکن کریں پہلے اسے ابد نہ اب ابد ابد ابد کرتے تا تما تم تی تما تمنا چاہ بش تما تم ابتی تنا ابدنا ایکسیلنٹ ٹھیک ہے نا اس لفظ کو فوکس کریں جو لکھا ہے وہ گردان سن بھول جائیں وہ اب آپ کا ذہن چلنا چاہیے کہ میں نے لفظ اگلا کیسے بنایا نیکسٹ شی حسن حسن آپ نے سین جیم دال روٹ لیٹرز استعمال کرنے ہیں سجدہ کرنا فیل کے لیے آخری ہر پہ پہلے ہر پہ درمیان والے ہر پہ زبر ہی لگائے ابھی زبر کے کروا رہا ہوں کو سجدہ شابش ہوں ہوں شابش شابش ایکسیلنٹ ایکسیلینٹ شابش سجد نہ ماشاء اللہ ماشاء ہم نے سجدہ کیا ہوگی میں نے سجدہ کیا سجدہ کیا ٹھیک ہے انہوں نے سجدہ کیا سجدو, سجدو. سجدو سجادہ سجدہ سجدو کیا سوائے ملائی کا قرآن کھلنے لگ جائے گا آپ کے سامنے اللہ جی نیکسٹ تیار اسماعیل اسماعیل آپ ایسا کرو آپ رکو کرو ٹھیک ہے راہ کاف اور آئین درمیان والی حرکت زبر ہی آپ کو دیش بنا دیں شابش رکع نہ ہاں <تصفيق> اب رکع رکع کرتے جائیں <تصفيق> عرب جو ہے نا پینے کے لیے شین ر بار یوز کرتا ہے پہلے پہ درمیان والے زیر شریبا شریبا شریبو شریبت شریبتا شریبنا شریفتا شریف تما شریف تم شریفتی شریف تما شریف تن شریف تریبنا راہین شاباش راہیمت گرداب کرنی ہے سین میم این جو کہ سننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ بھی پہ زبر پہلے پہ زبر درمیان میں زیر بول کر کہا سمیا جی سمیا स... سمیا سمیا سم... شابش سمیا سمیا سمیا کا ایگزلینٹ سمے سمیتن تا... سمے سمی ہم سمے سمنا ہاں سمے سمی سمیت سمیت سمیت بے شک ہم سمے نا ہم نے سنا ربانہ سمے نا ٹھیک ہے نا آدھی ہم بھی گے دال آپ پہلے پہ درمیان والے پہلے شاہدا شہدا شاہد کا کیا तुम ہوگا तुम तुम तुम तुम सब करने के तुम, तुम, क्या को करेगा ठीक है तुरान अला आज हम उनके मुंह सील कर देंगे ठीक है और उनके हाँ पैर गवाही देंगे और के, लिमा लिमा। पड़ा है हम पूछेंगे میں نے کہا سال ہوتے ہیں آگے آگے جائیں گے مشکل ہوتے ہیں تین لفظ کر دیا اور <laughs> <hai. Ab> <laughs> پیش <laughs> <laughs> करुमा करुमा करमत करुणाना करु करुणु करुणं करुणा करुणा करुणा करुणाता तुम माता सन्तनं औं तरन्ति करुं करुन्ति करूँ तू करूँ अग दूर होने के लिए तीन रूट एट्रता है दाल। पे जबर पहले पे जबर दरमयान वाले पे, पे पेश बाबा جی کریب ہونے کے لیے ارب یوز کرتے ہیں پیش کروں گا جی 국 deduction англий Lust harmony 十 espaço を ہم کو profession ان stimulation Марنמט nowadays you can't remember AUL MENGY MENGY MENGY MENGY MENGY MENGY MENGY MENGY NGYWFGZNN Lchnoenbaru деньги lungsabeszYNאט estar Hofasz Kول......Ja...Rurbu....αlà... criminal.MENGY MENGYM consoles k Guyon wl 1991a single..ème nä族 ..HuGuon Compl kaikki.... bon rat.و ألا na TJILAM entertained Vele... nasılmons jak concrete ?izza....Hello Just having fun. ڈow precise understand ......hu ..ェá Very confusing ل Disk ص niew processo کہ L... het Super recalled utilizz दरमियान वाले हर के अंदर सब अलग बहुत बोलते हैं उसके बाद है। पेश बहुत कम बोलते हैं बाकी से ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ اور صحیح نہیں ہے کام بس یہ ہے کہ یہ مزید ان شاء اللہ گردانے مزید جملے کل کریں گے مزید آگے بڑھیں گے تازہ رکھتے ہوئے کردان کے ہر جملہ میں ایک زمین کے طور پر موجود ہے پہلے میں وہ بالکل نظر نہیں آتی باقیوں میں آپ کسی نہ کسی علامت سے ٹھیک ہے ان شاء مزید کل بات کریں گے